یہ آخرت کا گھر ہم ان کے لیے کرتے ہیں جو زمیں میں تکبر چاہتے اور نا فساد اور اقبت پر حیضگاروں ہی کی ہے